السلام علیکم و الله اللہ سور البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں آخری رقو کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر دو ہے 284 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض الله هي ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے و ان تنبذوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله اور جو تمہارے جی میں مراد دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو بھی اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا اللہ اکبر حضور نے دعا سکھائی ہے اللہم حاسب نی حساب اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما ترمی شریف میں ہے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلامی آسان حساب کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سنیے گا فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نا اللہ کھولے نہ اور پوچھے نا جس کا کھل گیا اور اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہ کیا وہ مارا گیا وہ مارا گیا اللہ بس نکال دے ہمیں جانے دے کھولے نا پوچھے نہ یہ ہے آسان حساب یہاں کیا فرمایا تمہارے دلوں میں تمہارے جی میں تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو یو حاصب کمب اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا فیا وہ فرولی میشو عظلم شاہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا کلی شی ان قدیم اور اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد آخری دو آیاتیں البقرہ کی پورا قرآن زمین پر نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر یہ دو آیتیں آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی معراج کا تحفہ ہے پھر اس کی قدر و قیمت کیا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام رات کو جب سوتے تو اس کی تلاوت فرماتے رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرسی کی تلاوت فرماتے آ یہ دو آیات البقرہ کی آخرین کی تلاوت فرماتے سور کافرون کی ایک مرتبہ تلاوت فرماتے اخلاص فلق اور ناس پڑھتے اور ہتھیریوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیرتے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ بھی حضور اس کا اہتمام فرماتے اور بھی بہت سارے معمولات ہیں رات کو سونے کے وقت کے جو حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں یہ دو آیات بھی شامل اور بڑی عجیب ایک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرات یہ جلیل القدر صحابہ فرماتے سنیے شاید ہی کوئی عقلمند ہوگا جو رات کو ان دو آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو عقل مندی کا کیا معیار ہے ان کے ہاں شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو ان دو آیات کی تلاوت کی بغیر رات کو سو جاتا ہو اللہ ہمیں بھی ہمارے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات میں آگے بڑی پیاری دعائیں آ رہی ہیں اور ان دعاؤں پر بھی اللہ کا یہ جواب ہے یہ بات تو بخاری شریف مسلم شریف کی روایات میں ہے اتنی بیان نہیں ہوتی ہمارے ہاں بہت توجہ فرمائیے آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ آمن انزل والمؤمنون رسول ایمان لائے اس پر, جو ان پر نازل کیا گیا سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لان فرق رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے حضور پر جو کچھ نازل ہوا اول وہ ایمان لائے اول اول مؤمن مسلم تو وہی ہے امت میں اور پھر تمام ایمان والے بھی ایمان لائے ایمانیا کی کچھ تفصیل آ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آگے آخرت کا بھی بیان ابھی آیا چاہتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ایمان والوں کا جملہ تمام رسولوں پر ان کا ایمان یہ بات البقرہ کے شروع میں بھی آ چکی ہے بقول آنا فنا اور ان نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سننا ضروری اور اطاعت کرنا بھی ضروری امنو واعمل الصالحات بار بار اتا ہے نا ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے غفرانك اے لم تسلی تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب و الی مصیر اور تیری طرف لوٹنا ہے یہ ہے اخرت کا بیان لا یکلف الله نفس الا اللہ, اللہ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کے مطابق لہما کسبت و علیھا اکتسبت اس کے لیے وہ کچھ ہوگا جو اس نے کمایا اور اس پر اس بات کا عذاب ہوگا جو اس نے برائی کمائی ہو نیکی کما رہا ہے تو اپنے بھلے کے لیے بدی کما رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا تو جو خیر کمایا اس کے نتیجہ بھی اس کے سامنے ہوگا اور اگر شر کمایا تو وہ بات بھی سامنے ہوگی اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ اور دعا کے الفاظ ربنا اے ہمارے رب لا آخنا ان نسینا او اونا ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یہ ہم سے خطا ہو جائے اور اللہ کی شان کریم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میری امت سے خطا اور نسیان کو maaf کر دیا۔ خطا کیا ہے چوک ہو جانا کرنے کچھ گئے تے کچھ اور ہو رہ گیا۔ یہ چوک ہے maaf ہے خطا اور نسیان کیا ہے بھول جانا بھولے سے کچھ ہو گیا۔ جیسے روزے میں ہو جاتا ہے نا، اگر خدا نہ خاص بھولے سے کسی نے کھا پی لیا وہ maaf ہے فورن چھوڑ دے روزہ مکمل کرے تو یہ maaf کے لیے وہی دعا کے انداز میں ہاں پر اے ہمارے رب ہمارا معاوضہ نہ کرنا ان نہ او اور اگر ہم بھول جائیں ہم چوک جائیں ربنا بنا اچھا یہ جو دعائیں آ رہی نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ قد فعلت میں یہ کر چکا بلا اللہ کہتے وائی ناٹ شیورلی یہ ہو کر رہے گا بندہ دعا کرتا ہے اور ان دعاؤں پر اللہ کا جواب آتا ہے جیسے سور فاتحہ کی حرائت پر جواب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ اسی طرح ان دعاؤں پر بھی اللہ کا جواب قد فعلت میں یہ کر چکا اور بلا وائی وائنوٹ میں یہ کر چکا میں یہ دے چکا اب اس تأثر کے ساتھ یہ یقین کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے اور اب بنا لاتو آخرا ان نسی او وقت اے ہمارے رب ہمیں ہماری ہمارا معاغذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے اور بنا اے ہمارے رب ولا تحمر اس سور على حمل من قبلینا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے بھاری بوجھ امال بڑے مشقت والے اور بڑی سختیاں بھی رہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جن کو پچھلے لوگوں پر ہم سے پہلے جو تھے ان پر ڈالا اور اب بنا ولا تو مالی اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم کو طاقت نہیں اللہ ایسے احکام نہ دینا جن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اللہ مشقت سے ہمیں بچا لینا اللہ اکبر یہ اللہ کا کلام ہے یہ دعا کے الفاظ بھی اللہ عطا کر رہا ہے اور جواب بھی اللہ دیتا ہے قد فعلت میں کر چکا بلا کیوں نہیں میں کر چکا میں کر چکا ربنا بنا ولاۃ توحم اللہ مالا توقت اللہ <بِه> ہمارے رب ہم سے بوجنا اٹھوانا جس کی میں طاقت نہیں واف و آنا اور اللہ ہم سے گزر کرنا وقف لانا اور اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما یہ رحمت کا اشراء ہے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے پھر مفرت کا اشرائے آئے گا اللہ سے مففرت مانگنی چاہیے دعائیں کدیمات میں سبھی باتیں اللہ نے جمع فرما دی واف و اے ہمارے فرما دے اور ہمیں بخش دے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کراف کر دے ورم اور ہم رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے پشپنا حمایت کرنے والا فم سر نہ قومل کافرین پس ہماری مدد فرما کفار کی قوم کے مقابلے میں یہ البکرا کی تکمیل ہو رہی ہے بعض صحابہ نے اس آخری آیت پر کہا آمین اے اللہ قبول فرما لے اور بدر ہونے والا ہے میدان سجنے والا ہے اللہ دعائیں سکھا رہا ہے اور صحابہ جو بدر کے میدان میں اترے ان کا تو معاملہ تھا وہ یہ دعائیں بھی کرنے کی پوزیشن میں تھے کہ اللہ کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ دعائیں مانگ تو رہے ہیں ان کی قبولیت کا مستحق بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں حق و باطل کے معارکے کے تعلق سے حق پر عمل پیرا ہونا اور حق کی سر بلمدی کے لیے اپنی جان مال اوقات صلاحیت ایکسپرٹیز کو لگانا کیا یہ ہم کر رہے ہیں تب تو پھر کوئی بات بھی ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں مانگے اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہم ان دعاؤں کا مستحق بھی بنائے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آٹھ برس مجھے لگے البقرا کو مکمل کرنے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ میں محدث ہیں فرماتے ہیں مجھے بارہ برس لگے البقرا میں ہمارے تو بارہ گھنٹے بھی شاید بس یہ کہ اللہ قبول فرما لے اللہ ایک ذوق عطا فرمائے اللہ ایک شوق عطا فرمائے قرآن سے تعلق کی مضبوطی کا اس کے بعد سورہ عال عمران یہ بھی طویل مدنی صورت ہے دو سو آیات ہیں اس میں اور بیس رکو ہیں البقرہ اور عال عمران میں کچھ مشابہت ہے ریزمبلنس ہے البقرہ کے شروع میں الفلامیم عال عمران کے شروع میں الفلامیم البکرہ کے شروع میں قرآن کا بیان عال عمران کے شروع میں قرآن کا بیان البکرا کے خطام پر دعائیں عالیہ عمران کے خطام پر بھی دعائیں اور بنا انا البکرا میں پہلے بنی اسرائیل کا بیان عال عمران میں بھی پہلے بنی اسرائیل کا بیان البکرا میں بعد میں امت مسلمہ سے خطاب عال عمران میں بھی بعد میں امت مسلمہ سے خطاب البکرہ میں یہود کا بیان زیادہ عالمران میں نصارہ کا بیان زیادہ البکرا میں ایمان کے تعلق سے الفاظ کافی آئے عال عمران میں اسلام کے حوالے سے الفاظ کئی مرتبہ آئیں گے ان اللہ تعالیٰ اور پھر حدیث وہ پیش کی گئی تھی الزہرا وین یہ دو صورتیں روشن صورتیں عال عمران اور البقرہ اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کریں گی بادل کی طرح قیامت کے دن حدیث ہے بخاری شریف میں حضور نے ان دو صورتوں کو اتظہر وین دو روشن صورتیں قرار دیا آل عمران میں داخل ہوتے ہیں دس رکوں میں زیادہ بیان نصارہ کے حوارے سے اور پھر اگلے 10 رکوں ان میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے زیادہ خطاب ہے آل عمران کے ایک پس منظر شروع کی آیات کا نجران کا ایک علاقہ وہاں سے ایک عیسائیوں کا ڈیلیگیشن وفد آیا نبی اکرم علی السلام کے پاس اور ڈائلگ ہوا ان کے ڈائلگ کے ذیل میں کم و بیش تبصرہ کرتے ہوئے غلط عقیدے تھے ان کا رد ہوا اور ان کو دعوت توحید دی گئی ہے غلط عقائد جو ان کے تھے عیصل السلام کو خدا اور محمد اللہ خدا کا بیٹا قرار دے دینا اس کا رد کیا گیا ہے اس تعلق سے تمہیدی کلام بھی ہے انٹروڈکٹری ایک خطاب ہے اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے حضور نبی اکرم علی السلام پریم لانے کی اور جو ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا وفد آیا تھا نصارہ کا ان میں ان کے بڑے بڑے پادری بھی تھے ان کو دعوت مباہلہ بھی دی جائے گی مباحلہ چیلنج آؤ اللہ سے کہتے اللہ جو غلط ہے اس کے اوبر تو لانت بھیج دے یہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ حضور کی صداقت کو پہچان گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مباحث ہیں جو آل عمران میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الفلام یہ حروف مقطعات ان کا اجر ملتا ہے مفوم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے اللہ الله اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم وہ از خود ہمیشہ سے زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے نزنا علی کی کتاب بالحق لما بین یدی اللہ, و نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و پر یہ کتاب نازل کی یعنی قرآن حق کے ساتھ یہ اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے کتابیں طورات وال انجیل اور اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا من قبل حد المناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ ان زن اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا حق و بادل میں فرق کر دینے والا کلام وہ اب ہے قرآن حکیم ان ال اللہ کفر آیات اللہ آداب الشدید بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ سخان و تعالیٰ کی آیا کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے بے شک اللہ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں هو فی فیشا وہی تو ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحموں میں کے رحموں میں جیسے وہ چاہے اللہ ہی پیدا فرماتا ہے آگے موجانہ پیدائش عیسا نے السلام کی آئے گی اس کی طرف بھی اشارہ تخلیق کرنے والا کون اللہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست حکمت والا ہے ہوا اللہ انزل علیکل کتاب وہ اللہ ہے جس نے اے نبی علیہ السلام آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا منہ آیات محکمات ان میں سے کچھ آیات محکمات پختہ ہیں پروفاؤنڈ کلیر ہن نعمل کتاب وہی کتاب کی اصل ہیں واخر و اخر متشابہات اور کچھ دوسری آیت متشابہات جن کے مفہوم میں کچھ وضاحت نہیں ہے کلیئرٹی نہیں ہے شبہ ایسا ہوتا ہے کلیئرٹی نہیں ہے اب یہ دو قسم کی آیات ہیں, محکمات جو واضح ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی باتیں اللہ کا تعارف آخرت کا بیان واضح ہیں, کچھ چیزیں مشتبہ متشابہات میں سے جن کے معنی واضح ہیں, نہیں اللہ کی کرسی کیسی ہے بھائی جیسی حقیقت so محکمات ہے اور کچھ متشابحات. اصل فوکس رہے. محکمات پر ایمان دونوں پر رہے آگے فرمایا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھ ہے مَا تَشَابَهَ مِنْ بَتِغَوْا تَأْوِينِ تو وہ اس میں سے متشابات کے پیچھے لگتے ہیں فساد چاہنے کی غرض سے اور اس کا غلط مفہوم ڈھونڈنے کی غرض سے جو بات اللہ اور اس کے رسول نے واضح نہیں کی ان کے پیچھے لگیں گے اور من چاہیے تابیلات کریں گے اور غلط سلط مطلب نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو بھی پریشان کرنا چاہیں گے کون جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتی ہے کجی ہوتی ہے جو ہدایت کے تابع نہیں ہونا چاہتے وہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں وما عالم ابھی لہ اس کا اصل مطلب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا علم اور جو لوگ علم پختگی رکھنے والے ہیں یقولا وہ کہتے ہیں امنا به ہم اس پر ایمان لائے کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے محکمات بھی رب کی طرف سے متشابہات بھی رب کی طرف سے جن کے مفاہیم زیادہ ہمیں واضح نہیں اللہ کی کرسی کیسے ہے جنت کی اصل حقیقت کیا ہے ہمیں واضح نہیں مگر ہمارے ایمان سب اللہ کے طرف سے ہے وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور اقل من لوگوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا کون عقل من جو ہدایت کے ہوں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر وہ ایمان کامل طور پر رکھتے ہوں اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے بعد بنا لا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اس کے بعد جب کہ تو ہمیں ہدایت دے دی وہ کا رحما اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما ام نم تلو بے شک سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے جنت میں داخلے تک ہدایت کی ضرورت ہے اللہ نے ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کی محفلوں میں لا کر بٹھا دیا اس کا شکر ادا کریں اس کی قدر کریں مزید کے اللہ سے توفیق مانگیں اور یہ کہ اللہ تو نے ہدایت دے دی اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بڑے بڑے اللہ اپنے زبان میں رکھے قرآن میں واقعات آئیں گے گمراہ ہوئے دنیا کی محبت میں ڈوب کر غلط ثلط باتوں میں پڑھ کر اللہ ان غلطیوں سے گمراہی کی باتوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یاد رکھیے ہدایت دینا گمراہ کر دینا یہ کل اختیار اللہ کے پاس ہے اسی سے ہدایت اور ہدایت پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس تعلق سے یہ دعا بہت پیاری ان ن کا امت بے شک سب سے بڑھ کر آتا فرمانے والا ہے ربنا ان ن کا جامع النا سری یوم اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ کے خلاف نہیں کرتا قیامت کے دن کا ذکر ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی الاق النار اور وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہیں۔ کذئب آل فرعون والذین من قبلهم جیسے کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے سرکشوں کو اللہ تعالی نے مٹا ڈالا کہہ ذئب بیاتینا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فاخذهم الله بذنوبهم تو اللہ نے انہیں ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم اے نبی علی السلام فرما دیجیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں فرما دیجیے کہ تم انقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ کفار و مشکین جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا ان کے تعلق سے بھی بات آ رہی ہے اور یہ جو مدینہ میں یہود ہے جو دشمنی بر اتر آئے ہیں ان کے تعلق سے بھی کلام آئے گا قد کان الکم آیت الفیفی عطین الطاقاتا تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مد مقابل ہوئے یہ بدر کی طرف اشارہ اور اس کا ذکر کر کے ایمان والوں کی دل جوئی اور کفار کے لیے عبرت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ فی اتم تقاتلوا فی سبیل اللہ ایک گروہ تو لڑتا تھا اللہ کی راہ میں و اخرا کا و اخرا کافرۃن اور دوسرا کافر تھا مراد وہ تاغوت کی راہ لڑا تھا اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا يرونہم مثلہم را یل عین وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ اس جملے کا ترجمہ کئی اعتبار سے ہوا اور پھر تشریح بھی کئی اعتبار سے ہوئی وہ پھر آپ تفاصر میں مطالعہ کر لیجئے گا مسلمان ایک تہائی مسلمان تین سو تیرہ سامنے والا لشکر ان کو زیادہ ہی نظر تھے بھی وہ زیادہ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان جو کہ تین سو تیرہ تھے ایک ہزار کو بہت زیادہ دکھائی دیے گئے تاکہ ان کافروں کے دلوں میں روب پیدا ہو باقی تشریحات تفاصیر میں دیکھیے گا یشا اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید عطا کرتا ہے اس میں یقیناً دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ دیکھو تین سو تیرہ ان کو اللہ نے لباعتا فرمایا 1000 کے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے لشکر پر اور وہ تالوت کے واقعے میں بات آ گئی کم من فیتن قلیلۃن غلبت فیتن کثیرۃ باذن اللہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئیں دیکھو جی आंखیں کھول کر آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان اس میں موجود ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رنگینی تو رکھی ہے سجاوٹ تو ہے اس کے اندر جانا اصل ہے آخرت کا معاملہ شہوات اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوش کر دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے من النساء عورتوں کی بلبنینا اور بیٹے ولقناطمقور فا اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے والخیل مسمتی ولاحف اور نشان زدہ گھوڑے یعنی النسل کے اور مویشی اور کھیتی یہ سب کیا ہیں ذالک متاع الحیات الدنيا یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے گھر بھی بنانا ہے گھر گھر ہستی کے معاملات بھی چلانے یہ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے اس میں کھو جانا اللہ عنده حسالمہ اور اللہ کے پاس اوندا ٹھکانہ ہے نکابی کرنا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں ہماری بیگم تو نیک نہیں ہے تو بھائی بناؤ اور تمہارا فرض ہے کہ اس کو بناؤ تاکہ دونوں ساتھ ہوں جنت میں انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گھرانے عطا فرمائے اولاد ہے اچھی تربیت کرو صدقہ جاریہ بناؤ مال کما دو سے کماؤ اجر ملے گا جائز میں خرچ کرو اجر ملے گا انہی چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لو اللہ آئندہ حسن اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانا ہے قل او نبی, نبی علی فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں لین اور جنات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی ربی شکیار کی ان کے رب کے پاس باغات ہیں تجری من تحت جس کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہ ازواجم اور, اور پاکیزہ بیویاں ہیں رضوان اور اللہ کی رضا اللہ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ اللہ امنا نس الت الفردوس اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کا ذکر ہے تو دعا کریں اللہ عم امنا نس الجنا اے اللہ ہم تس سے تیری رضا و تیری جنت کا سوال کرتے ہیں کون ہوں گے جنتی جنتیوں کی صفات کا بیان اللہ نے وہ لوگ جو یہ عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور بنا اننا آمنا فقو لنا بلو بنا وکین آغا اے ہمارے رب بے شکم ایمان لائے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوستوں کے عذاب سے بچا لے یہ ہیں ایمان والے جو آخرت کے بارے میں فکر بند رہ کر دعائیں کرتے ہیں ان کی صفات کیا ہے صبر کرنے والے سچے ولقانٹین اور حکم بجا لانے والے فرما بردار ول منفقین اور خرچ کرنے والے ول مستغفرین ابھی اور رات کے آخری حصے میں یعنی شہری کے وقت میں استغفار غفار کرنے والے تو سہری میں بیدار تو ہو رہے نا کھانے پینے کا بھی اتمام کریں اور اللہ ہمیں اس وقت اپنی ذات سے تنہائی میں بیٹھ کر لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے دو چار رقط ادا کر کے اللہ سے مانگے اللہ پہلے آسمان پر نظول فرماتا ہے اس وقت مسلم شریف کی روایت کے مطابق اپنی شان کے مطابق اور کہتا ہے مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا تو یہ تو پیاری راتیں ہیں اللہ کو پا لینے کی راتیں مانگنے والی راتیں ہیں ان راتوں میں زیادہ کوشش کرنی ہے اللہ مجھے بھی آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے تو کیا صفات ہیں دوبارہ کر رہا ہوں کرنے والے وسادقین اور سچے بال قوانین و فرما اور خرج کرنے والے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور رات کے آخر حصے میں استغفار کا اعتمام کرنے والے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ نے گواہی دی کہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی وَأُولُوَ الْعِلْمِ اور احلِ علل نے بھی گواہی دی قائمًا بالقسط اللہ قسط کا عدل کا قائم کرنے والا ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست قوت والا حکمت والا ہے اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سور رحمان میں بھی قسط کا ذکر آتا ہے نا اور اللہ نے میزان رکھ دی اللہ تخصرف المیزان تم بھی میزان میں گڑبڑ نہ کرنا اللہ بھی قسط جسٹس عدل کرنے والا اللہ کے نیک بندے بھی عدل کی دعوت دیتے ہیں ابھی ذکر آئے گا آیت نمبر اکیس میں انشاء اللہ اب اسلام کا بیان ان د اللہ اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے دین کا جامع ترجمہ اگر اردو میں کریں تو نظام انگلش میں کریں تو سسٹم اسلام صرف انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو بائی ڈیفالٹ زندگی کے چند انفرادی معاملات تک محدود ہے ریلیجن اسی لیے انگریزی کا گھسا پیٹا جملہ ہمارے بھی چلاتا ہے کہ ریلیجنٹ افیئر بالکل صحیح ہے انگریزی کے ریلیجن کے لیے لیکن اسلام کے بارے میں کوئی کہونگ کہ ریلیجن اسلام کوڈ آف لائف اسلامی سسٹم آف لائف اور اسی لیے البکرا میں پڑھا البکرا دو سو پورے اسلام میں آ جاؤ البکرا پڑھا کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کا کوئی سسٹم اگر ایکسپٹیبل ہے وہ صرف اسلام کل یہ بات آئی تھی انڈیویجلی کوئی کچھ بھی کرنا چاہے کرے لیکن کلیکٹو لیول پر سسٹم کی سطح پر اللہ کہ تمہارا نہیں میرا نظام چلے یہ اصل تو ان دین انہ اسلام دین اللہ کے یہاں فخر اسلام اور آگے آئے گا بعد میں کل پڑھیں گے عمران عمران کے فائیف میں ہے اسلام چھوڑ کر کوئی اور سسٹم تم لینا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے کچھ آئی ایم ایف کی مان لو کچھ ورلڈ بینک کی مان لو کچھ امریکہ کی مان لو کچھ لیبرلز کی مان لو کچھ سیکولر مائنڈیڈ کی لوگوں کی مان لو تھوڑا اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو یہ بٹس اینڈ پیسس کا معاملہ یا پک اینڈ چوز رادر اس کا معاملہ اور یہ بلینڈنگ یہ نہیں چلے گی بھائی آئی در ٹیک اٹ اور لیوڈ والی بات پورا پورا لو پورے کے پورے اسلام کے اندر آؤ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا آپس کی زد کی وجہ سے وہ بات زد والی ارشتو ڈومنیٹ والی حسد والی ان کو کیوں مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا اس زد کی وجہ سے اہل کتاب نے حق کا رد کیا ہے ممہ یک پربی آیات اللہ اور جو اللہ سبحان و تعالی کی آیات کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے کیا دعا کریں گے جی جی اللہم حاسبنا حسابیں جب ہم کہتے حاسب نہیں اللہ میرا حساب اور جب ہم کہتے حاسبنا ہم سب کا حساب اللہ اللہ حاصب نہ حساب اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ فقل علی پھر اگر اے نبی آپ سے جھگنے تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا رخ تو اللہ کے لیے سیدھا کر لیا مراد میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی اللہ کے مسلم ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا وکل اوت الکتاب اسلم اور آپ اہل کتاب اور امی یین سے لوگوں سے کہیے عربوں سے کیا تم اسلام لائے فَإِنْ أَسْلَمُونَ بس اگر وہ اسلام لے آئے فَقَدِهْتَدَوُ تو انہوں نے ہدایت پا لی وَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر وہ مو پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ تو پھر آپ کے ذمہ تو پیغام کو پہنچا دینا ہے منوانا نہیں واللہ بَصِّيرٌ مِلْعِمَاد اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اِنَّ الَّذِينَ اللہ بے شروغ اللہ سُحان و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں مِن حق کو اور لوگوں میں سے انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں مبشیر علیم تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہ ہے اہل کتاب کا ذکر بنی اسرائیل کا انبیاء کو بھی شہید کیا اللہ والوں کو بھی شہید کیا اور کون خاص صبح جو عادل کا حکم دیتے ہیں اللہ بھی آیت نمبر 18 میں پڑا عادل کو قائم کرنے والا اللہ کے نیک بندے بھی عادل کا حکم دیتے ہیں اس امت کو کہا کون اقوام بلقس سور صاحب آیت نمبر 135 میں اور سورہ معدہ میں انشاءاللہ پڑھیں اللہ پڑیں گے تفصیل آئی گی میں کہ اس امت کو کہا جا رہا ہے اب تم عادل کے قسط کے قائم کرنے والے بن جاؤ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی شہید کیا اور ان کو بھی کہ جو اللہ کے بندے انصاف کا حکم دیتے تھے فبشیروں میں آزاد بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اور البکرا میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی اس امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو پچھلی امت پر آئے تھے نبوت تو ختم ہو گئی ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اللہ والوں کو شہید کیا گیا اور اب یہ جو دور آیا ہے جب مسلمان حکمران پٹھو بنے ہوئے ہیں کافروں کے تو چن چن کے اللہ والوں کو اللہ کے وہ بندے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں ہمارے مسلم حکمرانوں نے ہماری مسلم افواج نے چن چن کے کافروں کے حوالے کیا ہے کیا کچھ نہ ہوا افغانستان کے کی اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا سعودی عرب میں کیا کچھ نہیں ہوا مصر میں مسلمان ہی ہے نا حکمراں لیکن یہی تصویر آج ہمارے یہاں اللہ والوں کو شہید کیا جائے اللہ والوں کو غائب کیا جائے اللہ والوں کو مسنگ پرسنس میں ڈالا جائے ان کی لاشیں بھی نہ ملیں پھر یہ ظلم تو اس امت کے افراد بھی کرتے رہے ہیں قرآن کہتا ہے ڈرنا چاہیے پبشاب علیم بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کے بعدے میں فرمایا جو کفار کا ذکر آیا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں الم تر الی الذین اوتو نصیما من الکتاب يدعون الی کتاب اللہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ وہ اللہ کے کتاب کے طرف بلائے جاتے ہیں لیہکم بینهم تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے ثم يتولى فریق منہم وہم معردون پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے ذالک بھی انہم قولو لن تمثل النار الا ایام معدودات یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی سوائے گنتے کے چند دن یاد آگیا یہ یہود کا تسکرہ وغرہم فی دینہم ما کانو یفترون اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ غلط باتیں گھڑا کرتے تھے आखिरत का बयान फकयफा اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ووفیت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اور ہر شخص پورا پورا پائے گا جو اس نے کمایا اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اگلی دو آیات میں توحید کا بڑا پیارا بیان اور وہ جو نجران کے علاقے سے وفد آیا تھا عیسائی ان کے پادری بھی تھے انہوں نے حضور علیہ سلام سے جب یہ بات سب سنی تو مان تو رہے تھے مگر ان کو ایک خدشہ تھا اگر ان پر ایمان لے آئیں گے وہ جو رومی حکومت اور دیگر علاقوں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے فیسلٹیز ملتی ہیں بینفٹس ملتے ہیں وہ چلے جائیں گے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بادشاہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے اس اللہ کو مانو نہ کہ تم بندوں سے توقعات رکھو اس تناظر میں اب سنیے قل اللہ مالک الملک اے نبی علیہ السلام میں فرمایا اے اللہ بادشاہت کے مالک تو اتل ملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تو جس کو چاہے بادشاہت میں سے دے جس سے چاہے تو چھین لے وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور تو جس کو چاہے عزت دے اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے بی عدی خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے کل خیر تیرے اختیار میں ہے ام نلا کل شی اق قدیر بے شک اللہ تو ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اللیل فی داخل ہے دن کو رات میں و تخرج الحی من و تخرج من الحی اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے تر ظکم حساب اور اللہ تو جسے چاہے بے حساب رزق و آتا فرماتا ہے یہ کل اختیار اللہ تیرے پاس ہے جس کو رات دن کا نظام تیرے اختیار میں مردہ سے زندہ کو زندہ سے مردہ کو نکالنا مراد بہت پرانی سی مثال ہے انڈے سے چوزے کا نکلنا اور مرغی سے انڈے کا نکلنا اگلا سوال نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ حل نہیں ہو سکا نا ابھی تک کہ پہلے انڈا ہے کہ پہلے مرغی ہے بہرحال یہ سادہ سی مثال گہری بات کیا ہے اللہ اکبر ایک صاحب علم کے گھر میں جاہل پیدا ہو جائے اور ایک جاہل کے گھر میں سائبیل پیدا ہو جائے اور بڑی گہری بات کیا ہے ایک مردہ قوم کو اللہ زندگی دے دے اور ایک قوم زندہ تھی اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ اس کو مردہ کر دے اللہ اکبر حساب اور تجھ سے چاہے اللہ بے حساب کو دیتا ہے لا تقید القافدین اولیا امن ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے دلی دوستی دل کی گہرائی والی دوستی پکی دوستی قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی کافر سے اگر وہ دشمن نہیں ہے دین کا رابطہ رکھا جائے تجارت کر لی اس سے سلوک کر لیا کوئی ایشو نہیں ہے بشرطح کے دین کا دشمن نہ ہو لیکن دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے کافر سے نہیں ہو, نہیں ہو سکتی مما یہ فائل ڈالے اور جو ایسا کرے گا فلح سمن اللہ شہین اللہ تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہو کوئی نرغے میں پھنس گیا تو بات الگ ہے جان بچانے کے لیے کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو اس کی گنجائش ہے لیکن تمہیں سب سے بڑھ کر خوف کس کا ہونا چاہیے اور یو ہر اللہ نفسا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ایمان کا سودا نہ کرنا کافروں کی لچھے دار باتوں میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا دنیا کے چنٹکو کے خاطر ان سے ایسی بنا کر نہ رکھنا کہ اللہ کے دین کا سودا کر بیٹھو اللہ سے ڈرو کیوں وہ اللہ مسیح اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب فرما دیجیے اور اللہ اللہ ہے ہے جو کچھ آسمانوں میں میں اور اور زمین میں ہے اور اللہ ہر ہر پر قدرت رکھنے والا ہے یوم تجید محبارہ جس دن ہر شخص پورا پائے گا موجود اسے جو اس نے کوئی بھی بھلائی کی ہوگی اور جو اس سے کوئی برائی کی ہوگی تو ان بینا و ہو ام ادم اور وہ آرزو کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو اس دن حسرت کرے گا کاش میں نے کفر نہ کیا ہوتا شرک نہ کیا ہوتا برائی نہ کی ہوتی مگر اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں اللہ نفسا اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اللہ رعوف اور اللہ بندوں پر شفت فرمانے والا ہے دو آیتیں اور پڑھیں گے پھر ایک موضوع مکمل ہوگا پھر وہ عالمران کا بیان حضرت مریم سلام ال کی ولادت پھر حضرت زکری علیہ السلام کا ذکر وہ پورا موضوع آئے گا دو آیتیں اور انشاء اللہ کل اے نبی علی صنا فرما دیجیے ان کن تم تو اللہ فتبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت رکھتے ہو دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو یش بکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا بھیا غفی القم ضنو بکمر اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے ان نصارہ کو کیا کہا جا رہا ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کو ماننے کے دعوے ہو تو اب ہمارے پیغمبر کو مانو اور ان کی مانو تو اللہ محبت فرمائے یہود کو بھی کیا کہا گیا تھا اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہو محمد رسول اللہ بر ایمان اللہ صلی علیہ وسلم یہ تو ان کا ہوا ہمارا کیا ہے اللہ سے محبت کے دعویٰ ہے سبحان اللہ ثبوت پیش کرو اور ثبوت کیا مانگا حضور کی اتباع اور اتباع کا میدان بہت بڑا ہے اگلی آیت میں اطاط آ رہی ہے اکثر احل علم کا خیال ہے فرمانا ہے اتات احکام سے متعلق ڈوز اینڈ ڈونٹ یہ کرو یہ نہ کروس اٹ اتبا حضور نبی اکرم علیہ السلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر ایک ایک ادا کی حت ال امکان پیروی کا نام ہے اللہ سے محبت ہے میری اتباع کو حضور سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اتباع میں پوری زندگی آئے گی حضور کی ہاں انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس اس کیا کرتا ہوں رادا گو فار دا بیسٹ تو واٹ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ فرام دا سن آف Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخ کی گلیاں وہ شیب اب طالب ہجرت کی راتے وہ بدر کا میدان وہ عہد کا میدان وہ احذاب کا میدان وہ صحابہ کی جانوں کے نظر آنے وہ حضور کا بہتا ہوا خون طائف کی گلیوں میں وہ حضور کا بہتا ہوا خون عہد کے میدان میں وہ حضور کے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر وہ حضور کے گھر میں دو دو مہینے چولہے کا نہ جلنا سب کچھ کہے کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے یہ جو پیکج ہے پورا زندگی کا حضور کا مشن کا اس میں دبا. یہ بیس اف بیسٹ ہے فرام دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت فرمائے گا تم چلے سے محبت کرنے اللہ تم سے محبت فرمائے گا اللہ تمہارے گناہوں کو, کو بخش دے گا اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے کل اتی اللہ ورسول، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ کے احکامات مانو اس کے رسول احکامات مانو یہ دونوں اطاعت بریکٹ ہیں سور نسا میں پڑیں گے تفصیل سے سوریہ نسا کی آیت اسی میں آئے گا مئی رسول فقت جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی یہ دونوں اطاطے بریکٹ ہیں کل آپ فرما دیجئے عطی اللہ ورسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فین طول پھر اگر یہ منہ پھیر لے ب ال کافرین تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتاث سے فرار اختیار کر رہے ہیں وہ اللہ سبحان وتعالیٰ فرما رہا ہے پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی کامل ال کی توفیق عطا فرمائے آمنوا قلوبهم اللہ